وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ اس میں احادیث کے تقرار سے بچا جا سکے اس کتاب میں احادیث کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے اور کتاب کے معلف نے کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے آج کل ہم تیسرا مقصد پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے العبادات یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق عبادات سے ہے اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان میں سے تیرہویں کتاب وہ ہے جو جہاد کی احادیث پہ مشتمل ہے اور یہ تیرویں کتاب اس میں کئی ایک فصلیں ہیں ان میں سے پہلی فصل جہاد کے احکام پہ مشتمل ہے اور اس کے کئی ایک ابواب ہیں ان میں سے اٹھارہواں باب وہ کیا ہے باب وصیت الامام بی اداب الجہاد امام کا امام کی جانب سے وصیت کرنا امام سے مراد یہاں پہ کیا ہے حکمران خلیفہ وقت اسے آپ وزیر اعظم کہہ لیں اسے آپ صدر کہہ لیں اسے آپ بادشاہ کہہ لیں اسے آپ خلیفہ کہہ لیں تو خلیفہ وقت کا حکمران کا وصیت کرنا کس بارے میں جہاد کے آداب کے بارے میں یعنی کہ جب وہ اپنا کوئی لشکر بھیجے کوئی فوج بھیجے تو کمانڈروں کو جہاد کے آداب بتائے حدیث نمبر 896 سو چھیانوے میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہیں امام مسلم انبرعید تقال رویت ہے جناب برعیدہ بن حسیب اسلم المروزی رضی اللہ تعالی عنہ سے قال وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر امیر نعلا جیشن او سریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو امیر بناتے کمانڈر مقرر کرتے علا جئی کسی بڑے لشکر پہ او سری یتین یا کسی چھوٹے دستے پہ جیش بڑے لشکر کو کہتے ہیں اور پرانے زمانے کے لحاظ سے جیش وہ ہوتا تھا بڑا لشکر وہ ہوتا تھا جس کے دو جانب ہوتی تھی ایک دائیں جانب کا حصہ بائیں جانب فوج کا حصہ اور پھر ایک اس کا مقدمہ کہا جاتا تھا فوج کا وہ حصہ جو آگے رہتا ہے اور ایک وہ حصہ جو پیچھے ہوتا تھا اور ایک وہ جو درمیان میں حصہ ہوتا تھا تو جس میں اتنے لشکر ہوتے تھے اس کو کیا کہتے ہیں جیش اور سریہ یہ چھوٹا دستہ ہے جو کسی جیش سے نکلا ہوا ہو کئی دفعہ ایسے ہوگا کہ بڑا جیش کہیں پہ لڑنے کے لیے جائے گا بڑا لشکر کہیں پہ لڑنے کے لیے جائے گا جی اور کسی جگہ ٹھہرے گا جی تو پھر اس میں سے ایک دستہ کسی <coughs> جگہ لڑنے کے لیے بھیجا جائے گا جی اور لڑ کر واپس آ جائے گا اچھا تو نبی علیہ السلاۃ جب کسی کو امیر مناتے علا بڑے لشکر پہ او سریت جی جی جی کسی چھوٹے دستے جی پہ, جی جی جی پہ تو او فی فی خاصت اللہ <coughs> جی آپ اس کو وسیعت کرتے فی خاصی خاص اس کی اپنی ذات کے بارے میں وسیعت کے چیز کی کرتے بتقو اللہ اللہ سے ڈرتے رہنے کی یعنی کہ آپ اس کو وسیعت کرتے اس کے اپنے بارے میں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا آپ اس کو وسیعت کرتے اسے تاکید کرتے اسے ترقین کرتے فی خاصت ہی اس کی اپنی جان کے بارے میں اس کے اپنے نفس کے بارے میں کیا وصیت کرتے بتقو اللہ کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا تم کمانڈر ہو جو حکم دو جو بات کرو تو اس میں یہ دیکھنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے وہ مم معاہومسلمین اور آپ اس کو وصیت کرتے ان کے بارے میں جو مسلمان اس کے ساتھ ہوتے کس چیز کی وصیت کرتے خیرن خیر کی بھلائی کی علماء کرام نام کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلاۃ جب اسے کہتے اس کی اپنی جان کے بارے میں اپنے نفس کے بارے میں تو کہتے اللہ سے ڈرتے رہنا مسلمانوں کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ان سے خیر کا معاملہ کرنا اس میں فرق کیوں کیا ہے اس فرق میں اشارہ ہے کہ اپنے اوپر سختی کرنا جو بات کرو گے جو آڈر دو گے جس چیز سے روکو گے اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا دھیان سے اور جو تمہارا سلوک دوسروں سے ہوگا وہ خیر پہ مبنی ہونا چاہیے ان کے اس میں نرمی ہونی چاہیے لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالنا ان ان سے معاملہ آسانی کا معاملہ کرنا ثم مقالہ پھر آپ کہتے اغدو بسم اللہ اللہ کا نام لے کے لڑو یعنی کہ لڑائی بھی اللہ کا نام لے کے لڑنی ان کی بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام سے مدد لے کر اگ دو بسم اللہ اللہ کے نا اللہ کے نام لے کے کیا کرو لڑو فی صبیر اللہ اور لڑنا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یعنی کہ آپ نے ذاتی کسی مقصد کی خاطر نہیں ریاکاری کے لیے نہیں شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں انعام لینے کے لیے نہیں مال غنیمت لینے کے لیے نہیں قاتل منقفر اب لڑو اس سے جو اللہ کے ساتھ کفر کرے تو یہ الفاظ وضاحت ہیں اغزو کی آپ نے کہا تھا پہلے لڑو اللہ کے نام لے کر اللہ کی راہ میں یہ نہیں بتایا تھا کس سے لڑو اب بتا رہے ہیں قاتل من قفر اب اللہ ان سے لڑو جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں جو اللہ کے ساتھ شر کرنے والے ہیں اس کا مطلب مسلمانوں سے نہیں لڑنا اغزو لڑو لڑولا تغلو اور خیانت نہ کرو یہ جی کہ جب لڑائی لڑو گے تو تمہارے پاس بہت سمال بطور امانت ہوگا اگر تم کافروں پہ غلبہ ملتا ہے تو مال غنیمت بھی تمہارے پاس آئے گا تو اس میں خیانت نہیں کرنی وہ کمانڈر یہ نبی علیہ اصلاۃ تقسیم کریں گے جس کا جو بنتا ہے اس کو دیں گے لیکن اس میں سے کچھ پکڑ کے چھپا لینا اس بات کی اجازت نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے موم یغل یاقیامہ جو خیانت کرے گا وہ اس مال کو روزے قیامت لے کر حاضر ہوگا جس کو بطور خیانت اپنے پاس رکھا ہوگا یعنی کہ اس کے لیے وبال بن جائے گا اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا تو فرما اغزو لڑو ولا تغلو اور خیانت نہ کرو ولا تغدرو اور بدعدی نہ کرو شکنی نہ کرنا کافروں سے جو معدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ولا تم اور مسلح نہ کرنا مسلح کسے کہتے ہیں یعنی کہ جب آپ کسی کافر کو قتل کرتے ہیں تو اس کا ناک کاٹ دینا اس کے کان کاٹ دینا جیسے عہد کی لڑائی میں مکہ کے کافروں نے آپ علیہ السلام کی چچا حمزہ کے ساتھ کیا تھا ان کا مسلا کیا گیا تھا تو آپ مسلمانوں کو کی کیا کہہ رہے ہیں <سلام> کہ مسئلہ نہیں کرنا اس سے آپ اندازہ کریں کہ کافر کے قتل ہونے کے بعد بھی آپ علیہ السلاۃ ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دے رہے ہیں قتل ہو چکا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی آنکھیں نکالیں ان کے کان کاٹیں ان کا ناک کاٹیں نہیں آپ اس سے روک رہے ہیں ولا تکو ولی اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا یعنی کہ بچے کا کیا قصور ہے وہ تو لڑائی کرنے والوں میں شامل نہیں ہے تو کسی بچے کو قتل نہ کرنا اب اس یہ تعلیمات ہیں کتنی عظیم تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے اسلام کا وہ چہرہ سامنے آتا ہے جو آنا چاہیے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے ہمارے جذباتی نوجوانوں نے اسلام کی ایک عجیب شکل پیش کی ہے کہ کافروں کی وہ عورتیں جو لڑائی کا حصہ نہیں ہیں ان کے وہ بچے جو لڑائی کا حصہ نہیں ہیں ان کو آپ پکڑیں اور قتل کر ڈالیں آپ یعنی کہ ویزا لے کر جاتے ہیں تو ویزا لینے کے لیے آپ سین کرتے ہیں کہ میں جس ملک میں جا رہا ہوں اس کے قوانین کا احترام کروں گا اور وہاں جا کے آپ بم دھماکے کریں اور آپ کے ملک میں جو سفیر آئے ہیں کافر ممالک کے ان کو آپ نے امن دیا ہے یعنی کہ آپ کے پورے ملک نے دیا آپ اس کا حصہ ہیں اب آپ ان سفیروں کو پکڑیں اور قتل کر ڈالیں اور یہ سمجھیں کہ میں جہاد کر رہا ہوں اس کو جہاد نہیں کہتے دیکھیے نبی علی ستم کی تعلیمات کتنی شاندار ہیں جی کہ مال میں خیانت نہ کرنا اور بدعدی نہ کرنا اور مسلح نہ کرنا اور کسی بچے کو قتل نہیں نہ کرنا لکیتا مشرقین او خلال اور جب تمہارا مشرقین میں سے اپنے دشمن سے ٹکراؤ ہو تو فضر ان کو دعوت دو اللہ خسال ان تین خسلتوں کی تین چیزوں کی جی. او خلال راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خسال کہا تھا یا خلال کہا تھا اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے ان جی. یعنی کو ان کو تین چیزوں کی دعوت دینی جب کافلوں سے آمنا سامنا ہو تو ان کو تین چیزوں کی دعوت دینی ہے تین خسلتوں کی جی. فیتن اجابو کا فقب المن ہوں و قفان ہوں ان تین میں سے جو بھی وہ تسلیم کر لیں جو بھی وہ مان لیں تو ان سے قبول کر لینا اور ان سے رک جانا یعنی کہ ان سے نہ لڑنا ती. تین چیزوں کی دعوت دینا تین میں سے کوئی بھی مان لیں تو لڑنا نہیں ہے دیکھ لیں یعنی کہ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کافروں کی گذنے ایسے اڑا دی جائیں بغیر کسی وجہ کے بلکہ اسلام ایک عظیم دین ہے اس کا ایک مقصد ہے کیا مقصد ہے اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے ہر بندے تک پہنچے تمام لوگوں کا خالق کون ہے اللہ اب اللہ کے بندوں تک کم از کم اللہ کا پیغام پہنچنا چاہیے اب اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں جو رکاوٹ بنے ان سے لڑائی ہوگی اسلام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے لاق فی الدین لوگوں کو مسلمان کرنے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہوگی تو اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ان تین باتوں میں سے کوئی بھی مان لے تو آپ نے آگے سے ضد نہیں کرنی آپ نے ان کی بات کو مان لینا ہے اور رک جانا ہے لڑائی نہیں لڑنی اب وہ تین باتیں کیا ہیں ان کی آباد کرنے لگے ہیں کہ ثمت عمل السلام پھر انہیں اسلام کی دعوت دو تو یہاں پہ پھر کا لفظ کیوں آیا ہے سمت کا لفظ کیوں آیا ہے بظاہر یہ لفظ عجیب محسوس ہوتا ہے اس لیے کئی علماء کے نام نے کہا ہے کہ یہ لفظ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ کچھ روایات میں یہ موجود نہیں ہے اور دیگر علماء کے نے اس لفظ کا دفاع کیا ہے بھائی یہ مسلم شریف میں آیا ہے لفظ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اس صفتہ کے طور پہ آیا ہے جیسے فا آتی ہے جی. یعنی کہ فا آتی ہے تو پھر آپ یہ کریں جی. تو یہ اس معنی میں آیا ہے جی. یعنی کہ پہلے آپ نے یہ تعلیمات دے دی کہ تین چیزوں کی دعوت دینی ہے جو بھی مان لیں تو وہ تسلیم کر لینی ہے جی. آگے سے ضد نہیں کرنی جی. پھر کہا سم مدعم الاسلام تو پھر آپ نے ان کو دعوت کس چیز کی دینی ہے اسلام, اسلام کی سب سے پہلے دعوت آپ نے کس کی دینی اسلام کی اسلام کہ بھئی اسلام, بھئی اسلام قبول کر لو اللہ مسلمان ہو جاؤ توحید کو قبول کر لو نبی علیہ السلام کو رسول مان لو فن عجابو کا بس اگر وہ یہ بات مان لیں کون سی بات یہ اسلام, اسلام قبول کرنے اسلام کی بات مان لیں فق بل من تو, تو ان سے بھئی بھئی یہ قبول کر لو قلوم اور ان سے رک جاؤ دی. یعنی کہ ان سے لڑو نہیں دی. تو اس سے کیا پتا چلا کیا اسلام کا مقصد یہ کہ لوگوں کا خون بہایا جائے ان کی گدنے اتاری جائیں ان کا مال لوٹا جائے نہیں اگر یہ مقصد ہوتا تو چاہے وہ کلمہ پڑھ لیں دی. ہم کہتے نہیں جی ان کو قتل کرنا ہے اور ان کا مال لوٹنا ہے نہیں جو ہی وہ اسلام قبول کر لیں فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ اب ان ان کو تکلیف دینے کی تنگ کرنے کی اجازت نہیں, نہیں ہے۔ ثم دعوهم للتحول من دارهم الى دار المهاجرين اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اب کیا کرنا ہے پھر ان کو دعوت دو ان کے ملک سے مہاجرین کے ملک میں منتقل ہونے کی ان کو, کو اپنا علاقہ چھوڑ کے مہاجرین کے علاقے میں آ جاؤ مہاجرین کہاں رہتے ہیں مدینہ میں مدینہ مدینہ مدینہ یہ اس زمانے کی بات ہوئی جس زمانے میں ہجرت کیا تھی واجب تھی یعنی کہ اسلام چاہتا تھا کہ جو بھی مسلمان ہو مدینہ منتقل ہو تاکہ مدینہ کے مسلمانوں کو قوت ملے شان ملے اور جو مسلمان دیگر علاقوں میں ہو رہے ہیں ان کا دین بھی محفوظ ہو سکے تو فرمایا اسلام قبول کر کے بعد کیا کرنا سم پھر آپ ان کو دعوت دیں اللہ تحلی منتقل ہونے کی شفٹ ہونے کی کہاں مندارہم ان کے علاقے سے ان کے شہر سے الادار دار المہاجرین کے شعر کی طرف وہ اور ان کو بتائیں کہ ان نہ انفعالوداری کا کہ بے شک وہ اگر یہ کام کر لیں کون سا کام مسلمان ہونے کے بعد ہجرت کا کام اگر وہ یہ کام کر لیں فلا مال تو ان کے وہی حقوق ہوں گے جو کن کے ہیں مہاجرین کی ہیں یعنی کہ مال غنیمت ملے گا مال فہ ملے گا وہ علی ماہ اور ان کے ذمے وہی کچھ ہوگا جو مہاجرین کے ذمے ہے مہاجرین کے ذمے کیا ہے اسلام کے دفاع میں لڑنا پڑے تو لڑیں گے مدینہ کے دفاع میں لڑنا پڑے تو لڑیں گے تو یہ جب مہاجر بن کے یہاں آئیں گے تو ان کو بھی لڑنا ہوگا حقوق بھی ملیں گے اور ذمہ داریاں بھی ان کے اوپر عائد ہوں گی فعین ابو این تحول منہا اگر وہ اپنے شہر سے شفٹ ہونے سے انکار کر دیں ہجرت کرنے سے کیا کریں انکار کر دیں فل ہم کو بتا دیں ان یقون کا آرابل مسلمین کہ وہ ہوں گے مسلمانوں میں سے بادیا نشینوں کی طرح بدوؤں کی طرح یہ اسلام ان کا قبول ہے ہجرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام قبول نہیں ہے اسلام قبول ہے لیکن اب زہر ہے ان کو مہاجرین والے حقوق نہیں ملیں گے اب ان سے سلوک ان مسلمانوں کی طرح ہوگا جو بدو ہیں اور اپنے اپنے قبائل میں رہ رہے ہیں فخبر ہوم آپ ان کو بتا دیں کامسلم کہ وہ ہوں گے مسلمانوں میں سے بدو کی طرح بادیا نشینوں کی طرح یدری جی علی حکم اللہ حکم اللہ ان پہ اللہ کا وہ حکم جاری ہوگا جو مومنوں پہ جاری ہوتا ہے جی یعنی کہ اگر وہ کو ایسا کام کریں گے جس کی اسلام نے سزا بتائی ہے تو یہ سزا ان کو بھی ملے گی مثال کے طور پہ بدکاری اگر کر لیں چوری کر لیں تو جو شریعت کے کام ہے وہ ان پہ لاگو ہوں گے کیونکہ یہ بھی مسلمان ہیں تو یجری عالم ان پہ جاری ہوگا اللہ کا وہ حکم جو دیگر مومنوں پہ جاری ہوتا ہے ولا یقون و غنیمتی ولفی عشعی اور ان کے لیے مالِ غنیمت میں اور مال فیہ میں کچھ بھی نہیں ہوگا ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا کیونکہ ہجرت نہیں کی نا مسلمانوں کا،, کا وہ عظیم شہر مدینہ جو ہجرت کا مرکز ہے وہاں پہ منتقل نہیں ہوئے تو اب ان کو مالِ غنیمت میں سے اور مال فع میں سے کچھ نہیں ملے گا مال غنیمت اور فہ میں فرق کیا ہے مال غنیمت وہ مال جو کافروں سے تب ملتا ہے جب آپ ان سے لڑائی لڑیں مالف ہے وہ مال جو کافروں سے تب ملتا ہے جب وہ سلو کر لیں لڑے بغیر لڑے بغیر وہ سلو کر لیں تو ان کی طرف سے جو مال ملے گا وہ کیا گا تو آپ کیا سکھا رہے ہیں کہ اس شکل میں ان کو مال قریمت مال میں سے کچھ نہیں ملے گا جی اللہ جا مال مسلم اللہ یہ کہ وہ خود جہاد کریں مسلمانوں کے ساتھ مل کر تو جو مال ہر مجاہد کو ملتا ہے وہ ان کو بھی ملے گا کیونکہ اب وہ تو جہاد میں حصہ لے رہے ہیں فعین ہوم ابؤ فصلیا اگر وہ انکار کر دیں کس بات سے مسلمان ہونے سے یہ ہے دوسری کسرت اب تک تذکرہ ہو رہا تھا پہلی خسرت کا مسلمان ہوئے پھر ان سے ہجرت کا مطالبہ ہوگا اور اب کیا ہے کہ اگر وہ انکار کر دیں کسی سے اسلام جی لانے سے فصل تو آپ ان سے جزیا کا مطالبہ کریں کس چیز کا مطالبہ کریں جی مطالبہ جزیع کریں؟ جزیع جزیع ان ٹیکس جی یہ جزیا کون سا ٹیکس ہے یعنی کہ وہ کافر جو مسلمان نہیں ہوتے لیکن اپنے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں جبکہ ان کے گھر اب مسلمان فتح کر چکے جی ہیں اب وہ مسلمانوں کا علاقہ بن چکا ہے مسلمان ہونا نہیں چاہتے اور مسلمانوں کے اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں جس کو مسلمانوں نے فتح کر دیا ہے تو آپ ان کو جزیا دینا ہوگا کیونکہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں اور مسلمان ان کے مال کی اور ان کے خون کی حفاظت کریں گے ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو اس چیز کا جزیا اور ٹیکس دینا ہوگا فعن ہوم کا اگر وہ تیری یہ بات مان لیں کون سی بات جزیا دینے جزیع کی دلوقتي. فقبل مل تو آپ ان کی طرف سے یہ بات قبول, دلوقتي. قبول دلوقتي. کر لیں وقوف اور دلوقتي. ان سے رک جائیں ان کے لڑائی نہ لڑے ابو اب تیسری خصلت تیسرا آپشن اگر وہ انکار کر دیں کس سے دلوقتي. اسلام لانے سے بھی اور جزیا دینے سے بھی باللہ. تو پھر آپ اللہ سے مدد لیں وقاتل اور ان سے لڑیں و عیدا حاصر تہل اور جب آپ کسی قلعہ والوں کا محاصرہ کریں جی کچھ لوگ قلعے میں کیا ہے بند ہو چکے ہیں قلعہ آپ جانتے ہیں بڑا علی شان ہوا یعنی کرتا تھا اور جب لوگ اس میں بند ہو جاتے تو ان سے جیتنا مشکل ہو جاتا تھا اللہ یہ کہ آپ حصار کیے رکھیں گراؤ کیے رکھیں ایک طویل عرصے تک اور ان کا جمع کیا ہوا مال ختم ہو جائے اور وہ پھر یعنی کہ خود ہی ہتھیار ڈال دیں تو الگ بات ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ویدہ سرطاََسن اور جب تم کسی قلعہ والوں کا محاصرہ کرو فارادو کا انتظالمۃ اللہ و ذمت نبی یہی تو وہ آپ سے مطالبہ کریں کہ آپ ان کو اللہ کا عہد دیں اور اللہ کے نبی کا عہد دیں فلا تجالم ذمت اللہ ولا ذمت نبی ہی تو آپ نہ ان کو اللہ کا عہد دیں اور نہ آپ ان کو اللہ کے رسول کا عہد دیں یعنی جی جی کہ وہ آپ سے یہ کہیں کہ اللہ کا اللہ کی طرف سے عہد دو کہ تم ہمیں قتل نہیں کرو گے ہمیں تنگ نہیں کرو گے تو پھر ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور قلعے سے باہر نکل آتے ہیں اور شکست تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ ان کو اللہ کا عہد نہ دیں آپ ان کو اللہ کا عہد نہ دیں, دیں, دیں یعنی کہ یہ نہ کہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم تم کو قتل نہیں کریں گے ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے اجعل کا, کا آپ ان کو اپنا عہد دیں اور اپنے ساتھیوں کا عہد دیں کہ میں اپنی طرف سے وعدہ کرتا ہوں اور اس فوج کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے تو میں تھر ڈال دو کیوں جی ایسا کیوں ہے کیا بری نیت ہے نہیں بری نیت نہیں ہے نیت بری نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عہد توڑنے کی نیت ہے معاہدہ توڑنے کی نیت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے عہد پورا کیا جائے گا لیکن ہو سکتا ہے مسلمان فوجوں میں کوئی ایک آدھ ایسا آدمی ہو جو شرارت کر بیٹھے کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ہو جو عہد کی اہمیت کو نہ جانتا ہو معاہدے کی اہمیت کو نہ جانتا ہو اور معاہدے کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس کے اوپر حرف آئے گا تو اگر کمانڈر نے اپنی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے عہد دیا ہوگا تو مسلمانوں کے اوپر حرف آئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ حرف نہیں آئے گا یہ مقصد ہے بلکہ آپ آزاد کر رہے ہیں خود ہی فَإِنَّكُمْ أَن دِمَمَكُمْ وَدِمَمَ مِنْ أَن اللَّهِ کیونکہ تمہارا عہد کو توڑ دینا اور اپنے ساتھیوں کے عہد کو توڑ دینا اللہ کے عہد اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دینے کے مقابلے میں ہلکا ہے تخ تم توڑ دو ذمم من... جو ہے کی جمع ہے عہد تو کیا مطلب ہوا کہ اگر تم اپنے عہد کو توڑتے ہو کسی وجہ سے یا اپنے ساتھیوں کے عہد کو توڑتے ہو تو یہ اللہ تعالی کے عہد کو توڑنے اور اللہ کے رسول کی طرف سے کیے گئے عہد کو توڑنے کے مقابلے میں کیا ہلکا ہے جی. ویدا سرتاسن <حِسْنِن> اور جب آپ کسی قلعہ والوں کا محاصرہ کریں جی. فارادو کا انتظام اللہ حکم اللہ تو وہ آپ سے مطالبہ کریں جی. کہ آپ ان کو اللہ کے حکم پہ اتاریں جی. کیا مطلب ان کو اللہ کے حکم پہ اتاریں یعنی کہ آپ نے کسی قلعے کا محاصہ کر رکھا تھا کافروں کا قلعہ جی. اور مہینے بعد دو مہینے بعد اب انہوں نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں جی. کہتے ہیں ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں جی. لیکن آپ ہمارے ساتھ وہ سلوک کریں جو اللہ کا حکم ہو آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو معاملہ اللہ کے حکم پہ مبنی ہو جی. تو اللہ کے سلو فرما رہے یہ کام نہیں کرنا جی. آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ لوگ ہتھیار ڈالیں اور میں آپ کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کروں گا جی. ہم مسلمان آپ کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کریں گے جی. اچھا کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی. کہ آپ کے معاملے میں وہی فیصلہ ہوگا جو اللہ کا ہے تو آپ کو کیا پتہ اللہ کا کیا ہے کسی دشمن سے جی. کے معاملے میں اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کو قتل کر دیا جائے جی. اور کسی دشمن کے مق... معاملے میں اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے غلام بنا لیا جائے جی. اور کسی دش... دشمن کے معاملے میں اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ ان سے معاوضہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے جی. اور کسی اللہ کے دشمن کے معاملے میں اللہ کا حکم یہ ہوگا کہ ان کو ویسے بغیر پیسے لیے چھوڑ دیا جائے احسان کیا جائے ان پہ نیکی کی جائے ان کے ساتھ اب اللہ کا حکم کسی فوج کے معاملے میں کیا ہوگا کسی دشمن کے معاملے میں کیا ہوگا آپ کو کیا پتا کہ ان کے معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے تو آپ نے یہ بات نہیں ماننی کہ ٹھیک ہے جی اللہ کے حکم پہ ہم تمہارے تمہاری شکست کو قبول کر رہے ہیں جی. اور عمام ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے جی. یہ یہ بات نہیں ماننی جی. ویدرتا اور جب تم محاصرہ کرو کسی قلعہ والوں کا فرادو کا تو آپ سے مطالبہ کریں ضلع اللہ حکم اللہ کہ آپ ان کو اتاریں اللہ کے حکم پہ جی. یہ اتاریں کے لفظ کیوں بولا جا رہا ہے کیونکہ قلعہ عام طور پہ کہاں ہوتا تھا اوپر قلعہ کہاں ہوتا تھا اوپر اور جو فوج آتی وہ نیچے ہوتی تھی تو اب وہ کہتے تھے ہم شکست کھانے کے لیے تیار ہیں ہم قلعہ سے باہر آنے کے لیے تیار ہیں باہر آئیں گے تو نیچے آئیں گے نا تو یہ مطلب ہے کہ جب کسی قلعہ والوں کا محاصرہ کریں فرادو کا تو وہ آپ سے مطالبہ کریں کہ انتن ضلع اللہ کو مل کہ آپ ان کو اتاریں اللہ کے حکم پہ فلاں تنظل اللہ حکم اللہ تو آپ ان کو اللہ کے حکم پہ نہ اتاریں جی ولا کن ان ظل ملا حکم کا آپ ان کو اتاریں آپ ان کی شکست قبول کریں اپنے حکم کی بنیاد پہ جی فن نقلا تدری کیونکہ تم نہیں جانتے جی آسیب حکم اللہ فہم عملہ کہ آپ ان کے معاملے میں اللہ کے حکم کو پہنچ سکیں گے یا نہیں اللہ کے حکم کو پا سکیں گے کہ نہیں اللہ کے حکم کی موافقت کر سکیں گے یا نہیں تو یہ ہیں وہ آداب جو نبی علی السّط والم نے سکھائے اپنے کمانڈروں کو جب وہ جانے لگتے تھے تو آپ ان کو یہ تعلیمات دیا کرتے تھے اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اسلام کتنا عظیم دین ہے کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو زیادتی پہ مبنی ہو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زیادتی پہ مبنی ہو اسلام چاہتا ہے کہ لوگ مسلمان ہوں جہنم کی آگ سے بچ جائیں اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں اس کے لیے پہلے دعوت دی جائے گی اسلام کی اسلام قبول کر لیں الحمد قبول نہ کریں تو پھر کیا مطالبہ کیا جائے گا مسلمانوں کے پاس رہو مسلمانوں کی حکومت میں رہو ملک میں رہو اور ٹیکس دو جزیہ دو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا جب مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے تو اسلام کو دیکھیں گے مسلمانوں کو دیکھیں گے تو امید کی جاتی ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور اگر وہ یہ باتیں ان میں سے کوئی بات بھی قبول نہیں کرتے پھر ان سے لڑائی ہوگی تو لڑائی آخری آپشن ہے پہلا آپشن نہیں ہے. ہے جب لڑائی کے بغیر کوئی چار کار نہ رہے <coughs> اور پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں مین مقصد کیا ہے اسلام کا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے اس کے بعد باب نمبر انیس باب القاعد يتفقد اتفق و کے کمانڈر جو ہے اپنے لشکر کی خبر گیری کرے کیا مطلب ان کے حالات معلوم کرے لشکر میں سے کوئی نہیں ہے غائب ہے پوچھے کدھر ہے کیوں نظر نہیں آ رہا بیمار ہے زخمی ہے کیا بات ہے <تصفح> حدیث نمبر 897 سو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جا کر دینے والی امام کون ہیں امام مسلم عن ابی برزہ روایت ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ سے جن کا نام ہے نزلہ بن عبید نزلہ بن عبید الاسلمی المدنی تو ابو برزہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی علی السلام کان فی مغزن مغزل آپ اپنے ایک غذبے میں تھے آپ اپنے ایک غزبے میں, میں تھے لڑائی کے ایک سفر میں تھے اپنی ایک لڑائی, ایک لڑائی میں تھے فافا اللہ علیہ ہی تو اللہ نے آپ کو مالی غنیمت دیا اللہ نے آپ کو کیا دیا مال غنیمت, مال غنیمت, مال غنیمت دیا فقال علی ہی تو آپ نے کہا کن ساتھ سے صحاب اپنے ساتھیوں سے آپ نے کہا اپنے صحابہ سے کہا حل تفقید امین احدین کیا تم کسی کو گم پا رہے ہو یعنی کہ لڑائی ہوئی ہے مال غنیمت ملا ہے اور ہم لوگ اپنے مرکز میں سینٹر میں واپس آ چکے ہیں کیا کوئی ایسا آدمی جس کو تم موجود نہ پا رہے ہو گم پا رہے ہو حل تفقدون امیندین کیا تم کسی کو گم پا رہے ہو قال نعم انہوں نے کہا جی ہاں فلاں نن و فلانن و فلانن، ہم گم پا رہے ہیں فلان کو فلان کو فلاں کو یہ موجود نہیں ہیں جی. انہوں نے نام لیے ان کے جی. سما قالا پھر آپ نے کہا ہر تفقی دون احدن کیا تم کسی کو گم پا رہے ہو جی. آلو نام انہوں نے کہا ہاں. جی. فلاں و فلاں و فلاں فلان اور فلان اور فلان، یہ لوگ جو ہیں موجود نہیں ہیں ہم ان کو گم پا رہے ہیں ہم ان کی عدم موجودگی کو محسوس کر رہے ہیں ہمیں ٹینشن اور پریشانی ہے کہ آج وہ ہم میں نہیں ہے جی. سم قالا پھر آپ نے کہا حل تفقید المناہدین کیا تم کسی کو گم پا رہے ہو جی. قالع ان کا نہیں جن کو ہم گم پا رہے تھے ان کے ہم نے نام لے دیے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں نظر نہ آ رہا ہو جس کی موجود نہ ہونے کو ہم محسوس کر رہے ہوں کالا تو آپ نے کہا اللہ کن افکدو جلیبی بن ہو لیکن میں جلیب کو گم پا رہا ہوں اس کو تلاش کرو یہاں پہ پہلے نمبر پہ نبی علی تو اسلام نے اپنا سوال تین بار کیوں دہرایا ہے آپ نے براہ راست کیوں نہیں کہہ دیا کہ بھائی فلاں آدمی جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا اس کو تلاش کرو آپ اس آدمی کی اہمیت کو وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ جس آدمی کا تذکرہ بھی نہیں ہے تمہارے ذہنوں میں جس کی جس کے غائب ہونے کو تم محسوس نہیں کر رہے ہو میں محسوس کر رہا ہوں جس کو تم اہمیت نہیں دیتے ہو میرے نزدیک وہ بڑا اہم آدمی ہے جس کو تم عام سا آدمی سمجھتے ہو میرے نزدیک وہ خاص ہے آپ نے کہا لا کن افقدو جلحبیبن اب جلبیب کون ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں مل سکی یعنی کہ سال قبیلے کے یہ ایک آدمی ہے اور انصاریوں کے حلیف تھے انصاریوں کے کیا تھے حلیف تھے ان سے معاہدہ ہو چکا تھا ان کا تو ان کے ساتھ رہتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں لیکن میرے پاس معلومات نہیں ہیں آپ کے پاس نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کی اس آدمی کی اس صحابی کی بڑی شان ہے بڑا مقام ہے مم. وہ مقام مم. آپ نے واضح کیا آپ کہتے ہیں کہ لیکن میں جولبیب کو گم پا رہا ہوں فتلو اس کو تلاش کرو فقوری وفیل قتلا تو اسے تلاش کیا گیا کن میں مقتلوں میں جو لوگ فوت ہو چکے تھے قتل ہو چکے تھے یا شہید ہو چکے تھے مم. ان میں جلبیب کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی فوجہ دوہلا جم بھی سب آتین تو صحابہ کلام نے اسے پایا کس کو جلیبیب کو سات آدمیوں کے پہلو میں جن کو جلیبیب قتل کر چکے تھے لاش مل گئی لیکن ان کے دائیں بائیں ساتھ مزید لاشیں پڑی ہوئی تھیں کافروں کی جن کو جلبیب نے قتل کیا تھا اللہ اکبر سم م پھر انہوں نے جلبیب کو قتل کر دیا کنہوں نے کافروں نے کہ جو کافر جی زندہ جی تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں لے گیا جی ہمارے کئی لوگوں کو اس نے قتل کر دیا ہے جی تو پھر انہوں نے جلبیب کو کیا کر دیا قتل کر دیا تو عبیب شہید ہو گئے فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقہ تو نبی علی سات آئے اور اس پہ کھڑے ہو گئے عبیب کی لاش کے پاس آئے اور اس کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے فق تو آپ نے کہا قات سب آتن جلب نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے سات لوگوں کو قتل کیا ہے سما قلو پھر انہوں نے اس کو جب کو قتل کیا ہے ہادام مننی انا من ہو میں یہ مجھ میں سے ہے اور میں جلبیب میں سے ہوں پھر کہا ہاد مننی وا مین دوسری بار کہا یہ جلبیب مجمے سے ہے اور میں جلبیب میں سے ہوں اس کا کیا مطلب ہے طریق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ امیر المنین خلیفہ راشد جناب علی کے بارے میں استعمال کیے ہیں جی. یعنی کہ بخاری میں لفظ آتے ہیں انت تمنی وانا منک جی. علی تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے ہوں جی. اب ان الفاظ کی بنیاد پہ رافضی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی علی السلاۃ والسلام کے بعد خلافت کے حقدار صرف جناب علی تھے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ خلافت کے حقدار نہیں تھے انہوں نے نجائز طور پہ خلافت پہ قبضہ کیا تھا اور اس دعوے کے حق میں وہ بہت سے دلیل پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کے بارے میں تو نہیں کہا عمر کے بارے میں تو نہیں کہا عثمان کے بارے میں تو نہیں کہا جناب علی کے بارے میں کہا انت وانا منک کہ تم مجھ میں سے ہو اور میں, تم میں سے ہوں اور یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے تو گمراہ لوگ جب بھی قرآن کی کسی عید سے یا حدیث سے کریں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا یا تو وہ چیز ثابت نہیں ہوگی حدیث ہے تو ثابت نہیں ہوگی اور اگر قرآن کی عیت ہے یہ حدیث ہے اور صحیح ہے تو پھر اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوگا جو دھکے سے نکار رہے ہوں گے مطلع. آپ دیکھیں اگر جناب علی سے نبی علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ علی تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے تو اس بنیاد پہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ خلافت کیا کردار ہیں خلیفہ اول وہ ہیں تو پھر آپ جل ابیب کے بارے میں کیا کہیں گے کے فوت ہونے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں من ہو کہ یہ مجھ میں سے ہے اور میں اس میں سے ہوں اور پھر نبی علی اشلاط اسلام نے ایسے الفاظ جناب ابو موسا اشری کی قوم اشری کی اشریوں کے بارے میں کہے تھے آپ نے کہا تھا مسلم شریف کی حدیث ہے یہ الفاظ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہوم منی وانا من کہ یہ عشری لوگ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں کیا یہ بھی سب خلیفہ ہوں گے اب <تضحك> تو مراد اس سے کیا ہے مراد اس سے یہ ہے کہ نبی علی سام کہنا چاہتے ہیں میرا طریقہ اور جولبیب کا طریقہ ایک ہی ہے یعنی کہ منی یہ مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں ان میں سے ہوں یعنی کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے جس انداز سے لڑے ہیں یہ طریقہ میرا بھی ہے اور یہ طریقہ جلح کا بھی ہے تو اس لحاظ سے میں اور جلح ایک چیز ہے ہمارا راستہ ایک ہے ہمارا راستہ ایک ہے ہمارا طریقہ ایک ہے ہمارا پروگرام ایک ہے ہمارا ہدف ایک ہے ہم ایک چیز ہیں تو یہی الفاظ آپ نے کہے ابو موسا اشری کی قوم سے اور یہی الفاظ پھر آپ نے کہے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جہاں تک خلافت کا تعلق ہے تو خلافت ایسے الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی خلافت ثابت ہوتی کیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ وسلام فوت ہونے سے پہلے اپنی آخری بیماری میں مسلح امامت پہ کس کو کھڑے کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو یہ ہے خلافت کہ مسلح امامت پہ جی آپ نے جناب ابو بکل کو کڑا کیا ہے جی اور پھر آپ نے کہا تھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالا سے جی کہ ایشا نے بھائی کو بلاؤ اور اپنے والد کو بلاؤ جی میں چاہتا ہوں کہ ان کے حق میں لکھ دوں کیا لکھ دوں خلافت لکھ دوں لیکن پھر آپ نے کہا لیکن مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کریں گے ان کے بطور خلیفہ انہی کو قبول کریں گے تو لکھنے کی ضرورت نہیں رہی تو آپ گمراہ فرقے کیا کرتے ہیں وہ ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اب دیکھیں نا کہ وہ صرف یہ الفاظ لے کے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے ہوں اب اگر ان کو ہم یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ایسے الفاظ دیگر صحابہ کلام کے معاملے میں بھی ثابت ہیں تو ان کی گمراہی کا اضالہ ہو سکتا ہے یعنی کہ ان میں سے کئی لوگ سمجھ جائیں گے اور جو نہیں سمجھیں گے ان پہ حجت قائم ہو جائے گی تو ہمیں ایسے لوگوں کے شبہات کا اضافہ کرتے رہنا چاہیے کہتے ہیں کون کہتے ہیں ابو برزا بیان کرنے والے صاحب کون ہیں ابو برزا, ابو برزا کہتے ہیں فو نبی علی والسلام نے انہیں اپنی کلائیوں پہ رکھا ان کی لاش کو اٹھایا اور اپنی کلائیوں پہ اٹھایا لیس له اللہ ساعدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلبیب کے لیے کوئی چارپائی نہیں تھی کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں تھا سوائے نبی علیہ السلام کی دو کلائیوں کے ان کے صرف آپ نے اٹھایا آپ نے اس معاملے میں کسی اور سے مدد نہیں لی ان کے جلبیب سے آپ کو اتنی محبت اتنا پیار جلح کی اتنی شان اتنا مقام کہ آپ نے تنہا جلح کو اپنی کلائیوں پہ اٹھایا لیس صلاح جلحبیب کے لیے کوئی چیز نہیں تھی سوائے نبی علی سام کی کلائیوں کے قال ابو برزا کہتے ہیں فحوفی اللہ تو ان کے لیے قبر کھو دی گئی کن جی. کے لیے جلحبیب کے لیے مبود یافی قبر ہی آب. اور انہیں ان کی قبر میں ڈال دیا گیا رکھ دیا گیا جی. ولم یزر غسلن اور یا غسلن بھی پڑھ سکتے ہیں جی. کہ ابو برزا نے غسل کا تذکرہ نہیں کیا ابو جی. برزا نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ نبی علی سسلام نے جلحبیب کو غسل دیا اگر جی. غسل دیا ہوتا تو تذکرہ آیا ہوتا جی. تو اس سے پتا چلا شہدا وہ لوگ جو مارکے میں شہید ہوتے ہیں جنگ میں شہید ہوتے ہیں کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں ان کو غسل نہیں دیا جائے گا اور یہاں پہ ان کی نماز جاندہ کا بھی تذکرہ نہیں ہے لیکن نماز نیادہ پڑھ لی جائے تو کچھ عادی سے ثابت بھی ہے پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس حدیث سے مسئلہ ثابت کیا ہوا کہ آپ علی اسلام اپنے مجاہدوں کا اپنے ساتھیوں کا اپنے فوجیوں کا خیال رکھا کرتے تھے پوچھتے رہتے تھے کس کا کیا بنا کون کہاں گیا کون نظر نہیں آ رہا تو کمانڈر کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی سلو کرے اپنی فوج سے <تصفح> اس کے بعد باب نمبر بیس باب لا تا دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو یہ تمنا نہ کیا کرو کہ جنگ ہو یعنی کہ دشمن سے لڑائی کی آپ تمنا نہ, نہ کریں آردو نہ کریں تو اس سے بھی کیا پتا چلا کہ اسلام کا مین مقصد لڑنا نہیں, نہیں ہے کافروں کی گردنیں اتارنا نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے ان کی عورتوں کو بیوہ کرنا نہیں ہے ان کے بچوں کو یتیم بنانا نہیں, نہیں ہے مین مقصد کیا ہے اللہ کا دین اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا جی حدیث نمبر آٹھ جی ایٹ, جی ایٹ نائن ایٹ کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان من ابن نظری مولا عمر ابن عبید اللہ روایت ہے سالم ابو النظر سے سالم کی کنیت کیا ابو النظر اور ان کے والد کون ہیں ابو امیہ تو سالم ابو النظر جو کہ ابو امیا کے بیٹے ہیں ان سے روایت ہے اور سالم کا دوسرا تعارف کیا ہے کہ وہ عمر بن عبید اللہ تیمی کے آزاد کردہ غلام ہے عمر بن عبید اللہ تیمی کے آزاد کردہ کیا ہے غلام ہے وکا نکاتی بن اور یہ سالم جو تھے جی اپنے مالک عمر بن عبید اللہ کے کاتب بھی تھے جی ان کے کیا تھے کاتب جی جی بھی تھے جب انہوں نے کچھ لکھوانا ہوتا تو ان سے لکھواتے تھے کالا جی جی یہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں سالم, سالم کہ کاتب ابی عبداللہ ابن اوفا ان کی جانب خط لکھا کن کی جانب عمر بن عبید اللہ ان کی میرے جو مالک ہیں سالم کہنا چاہتے ہیں میرے جو مالک ہیں انہیں لیٹر لکھا خط لکھا صحابی عبداللہ بن ابو اوفا ردی اللہ فقراتو تو میں نے وہ خط پڑھا تو اس میں کیا تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان ایام میں سے کسی ایک میں جن ایام میں آپ دشمنوں سے ملے دشمنوں کا سامنا کیا دشمنوں سے ٹکرائے یعنی اپنی ان لڑائیوں میں ایام سے مراد آپ لڑائیاں بھی لے سکتے ہیں اپنی ان لڑائیوں میں سے اپنی ان لڑائیوں میں جن لڑائیوں میں آپ دشمنوں سے لڑے ان کے سامنے آئے ان کا مقابلہ کیا ان لڑائیوں میں سے کسی ایک میں انتظار آپ نے انتظار کیا دشمن پہ حملہ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا انتظار کیا کس چیز کا حتہ مال شمشو یہاں تا کے سورج ڈل گیا ان کے سورج کے ڈلنے کا آپ نے انتظار کیا سورج ڈلنے کا کیوں انتظار کیا اس کی کئی حکمتیں لکھی گئی ہیں نمبر ایک یہ کہ تھوڑا سا موسم تھنڈا ہو جائے گا تو مسلمانوں کے لیے لڑنا آسان ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ کہ اس موقع پہ اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں نصرت کی ہوائیں چلتی ہیں وغیرہ تو آپ انتظار کیا یہاں تک کہ صورت ڈل گیا سب مقام فن ناس خطیبہ پھر آپ لوگوں میں بطور خطیب کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے قالا تو آپ نے کہا ایو الناس اے لوگو لات تمنو لکھا العدوی دشمن سے ٹکلاؤ کی تمنا اور آرزو نہ کرو دیکھنے کتنا وعدے پیغام ہے جی علمائے کے نام نے لکھا ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو جی کیونکہ دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا کرنے کی وجہ سے دل میں تکبر سے پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تیار ہیں ہم لڑ سکتے ہیں جی. ہمارے پاس بڑی قوت ہے ہمارے پاس بڑا سرا جمع ہو چکا ہے جی. تو اللہ کے اوپر توکل کم ہو جاتا ہے جی. تو, تو لوگوں دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو جی. وسل اللہ العافیہ اور اللہ سے عافیت کا سوال کرو ان جی. اللہ سے سوال کیا کرو دشمن سے ٹکراؤ نہ جی. ہو فیدا لکی تمہ جب تم ان کے سامنے آ جاؤ تو پھر صبر کرنا ہے پھر میدان چھوڑنا نہیں ہے بھاگنا نہیں ہے پھر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے فیدا لقی تمہ جب تم ان سے ٹکراؤ جب تم ان کے آمنے سامنے آ جاؤ فسبیرو تو کیا کرو صبر کرو استقامت کا مظاہرہ کرو ڈٹ جاؤ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو علم جنت غلال سیوف اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے اگر تمہیں جنت چاہیے جی تو نبی علی سسنام بیان کر رہے ہیں وہ کیسے ملے گی جی وہ تلواروں کے نیچے آنے سے ملے گی یعنی جی کہ دشمن کی تلواروں کے نیچے آنے سے یا مسلمان مجاہدوں کی تلواروں کے نیچے آنے سے یعنی جی جی کہ آپ مسلمان فوج کا حصہ بنے جی اور سب کے پاس تلواریں ہیں آپ کے سر کے اوپر سے بھی گزر رہی ہیں ان تلواروں کے نیچے سے آپ کو کیا ملے گی جنت ملے گی انجہاد کرنے سے ملے گی ثم پھر آپ نے کہا جی اللہ کتاب نازل کرنے والے کون سی کتاب قرآن کریم دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کی جاتی ہے جی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا جی اب اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اہ اللہ نے یہ عظیم کتاب نازل کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمارے پر یہ بھی نعمت کی ہے یہ بھی نعمت کی ہے تیری یہ بھی نعمتیں ہیں تیری یہ بھی ہیں۔ تو اللہ کتاب کو نازل کرنے والے قرآن کو نازل کرنے والے وہ مجرے صاحب بادلوں کو چلانے والے بادلوں کو کون چلاتا ہے کیا بادلوں کے کی نیچے پہیے لگے ہوتے ہیں پانی لے کے بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے بہت بڑی بات ہے اگر انسان اس میں غور و فکر کرے تو اس لیے کیا کہا جا رہا ہے اے اللہ قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کرنے والے جی. اور بادلوں کو چلانے والے وحازم کافروں کے لشکروں کو شکست دینے والے جی. ان کو بھی شکست دے جی. یعنی کہ آج جن کے مقابلے میں ہم آئے ہیں ان کو شکست, شکست, دے. شکست دے ونصرنا علیہم اور ہماری ان کے خلاف مدد فرما جی. تو کیا پیغام ملا دشمن سے ملاقات کی لڑائی کی تمنا نہیں کرنی اور آفیت کا سوال کرنا ہے مقابلہ ہو جائے تو پھر ڈٹ جانا ہے میدان چھوڑنا نہیں ہے بھاگنا نہیں ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے لڑتے ہوئے کہ جنت ملے گی تو ان تلواروں کے سائے کے نیچے سے ملے گی اور پھر اللہ سے مدد اللہ سے سوال اللہ سے دعائیں اللہ کے بغیر جنگ میں فتح دینے والا کوئی نہیں ہے تو یہ دعائیں کرنی ہے اس انداز سے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے بادلوں کو چنانے والے کافروں کے لشکروں کو شکست دینے والے ان کو بھی شکست دے دے اور ہماری ان کے خلاف مدد فرما باب نمبر اکیس باب ضم ومات ولم یخور یہ باب ہے اس شخص کی مذمت کے بارے میں جو اس حال میں فوت ہو کہ اس نے کوئی لڑائی نہ لڑی ہو اس نے کوئی جہاد نہ کیا ہو حدیث نمبر آٹھ سو ننانوے ایٹ نائن نائن میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون امام مسلم ان ابی حرت قال روایت کس سے جناب ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممات مم ولم یغزو جو فوت ہوا اس حال میں کہ اس نے کوئی لڑائی نہیں لڑی کوئی جہاد نہیں کیا ولم یحد بھی ہی نفس ہو نہ دل میں جہاد کا ارادہ کیا ولم یحد بھی اور نہ ہی اس نے اس لڑائی کے بارے میں نفس اپنے آپ سے کوئی بات کی ان یعنی کے کوئی پروگرام نہیں بنایا کوئی ارادہ نہیں کیا کوئی عزم نہیں کیا اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں اس نے تو ماتع شوبۃ نفاق تو ایسا آدمی منافقت کے ایک حصے پہ فوت ہوگا اس سال میں فوت ہوگا کہ اس میں نفاق کا منافقت کا ایک حصہ ہوگا ایک شعبہ ہوگا تو اس حدیث نے کیا پیغام دیا کہ ہر مسلمان جہاد کے لیے تیار رہے اور اس کے دل میں یہ ہو کہ اگر کبھی اللہ نے جہاد کا موقع دیا تو میں اللہ کی راہ میں لڑوں گا اس کے بعد باب نمبر بائیس ٹوینٹی ٹو باب باب کیا باب منحب العدر عن الغزوی جس کو کسی عذر نے لڑائی سے روکے رکھا کسی جی عذر کی وجہ سے لڑائی نہیں کر سکا جہاد جی نہیں کر سکا جی کافروں کے مقابلے میں نہیں آ سکا جی حدیث نمبر کون سی ہے نو سو نائن زیرو زیرو خواہ اس حدیث کو روایت جی کرنے والے مان مان امام کون ہے امام, امام بخاری ان انصب بن لیکن رضی اللہ عنہ روایت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجع من غزو جی تبوک کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزل تبوک سے واپس آئے فتنا من المدینہ تو مدینہ سے قریب ہوئے جن کے تبوک سے واپس آتے ہوئے جب آپ مدینے کے قریب پہنچ گئے فقالا تو آپ نے کہا انَ المدینہ اقوام صر تم مصیرن ولا قطع تم وادم یقیناً مدینہ میں کئی ایسے لوگ ہیں جی. کہ تم کسی راستے پہ نہیں چلے جی. اور نہ تم نے کسی وادی کو طے کیا مگر وہ تمہارے ساتھ تھے مدینہ میں موجود ہو کے بھی تمہارے ساتھ تھے یعنی کہ ادر و ثواب کے لحاظ سے جی. یعنی کہ تم لوگ تبوک گئے ہو اتنا لمبا سفر کیا ہے اتنی مشقت اٹھائی ہے جی. اب واپس مدینہ جا رہے تو دھیان سے مدینہ میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ادر و ثواب کے لحاظ سے تمہارے ساتھ رہے ہیں جی. ہر راستے پہ چلتے ہوئے ہر وادی میں چلتے ہوئے ان نبی المدینت اقوام مدینہ میں کئی ایسے لوگ ہیں جی. ما صرف تم مسیرن نہیں چلے تم کسی راستے پہ جی. ولاقت تم وادی اور نہ تم نے کوئی وادی طے کی اللہ کانکم مگر وہ تمہارے ساتھ تھے کس لحاظ سے تمہارے ساتھ تھے yes, اجر و ثواب کے لحاظ سے قالوا یا رسول اللہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ مدینہ اور وہ مدینہ میں تھے یعنی کہ مدینہ میں ہو کر بھی ہمارے ساتھ تھے مدینہ میں رہ کر بھی ہمارے ہمارے جیسے اجر و سواب لے لیا انہوں نے کال وہ بل وہ مدینہ میں تھے ہابسو ان کو تمہارے ساتھ نکلنے سے کسی شری عذر نے رو کے رکھا کوئی بیمار تھا کسی کے پاس سواری نہیں تھی کسی کا کوئی اور مسئلہ تھا تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو جانتا ہے کہ وہ دل سے لڑنا چاہتے تھے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا عذر بھی ہوتا ہے لیکن وہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے میرا عذر تھا یہ بھی ذہن میں رہے یہاں پہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جی کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے جی مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی کام کہتا ہے قرض جی مانگتا ہے مجھ سے جی اور انہی دنوں میرا مکان بن رہا ہے تو میں کیا کہتا ہوں اس سے کہتا ہوں جی آپ دیکھ رہے ہیں میرا تو اپنا مکان بن رہا ہے مجھے تو خود پیسوں کی ضرورت ہے اور ساتھ میں خوش ہوتا ہوں کہ شکر ہے جن دنوں یہ آدمی قرض مانگنے آیا میرا عذر موجود تھا بہانا موجود تھا تو میں قرض دینے سے بس گیا ہوں اب وہ تو مطمئن ہو جائے گا جی. وہ کیا ہو جائے گا مطمئن جی. کیونکہ وہ میرے دل کے معاملے کو نہیں جانتا جی. وہ کہے گا کہ شاید یہ واقعی مجبور تھا جی. اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو اس نے مجھے قرض دے دینا تھا جی. جبکہ اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے آپ کا عذر ہے جی. لیکن آپ اس موقع پہ دل میں سوچتے ہیں کہ شکر ہے میرا عذر تھا میں بس گیا اس سے تو پھر اجر سواب نہیں ملتا اذور ثواب تب ملے گا کہ آپ کا عذر ہے اور آپ کا دل کیا چاہتا تھا کہ کاش یہ عذر نہ ہوتا کاش میں ٹھیک ہوتا تو میں بھی حصہ لیتا کاش میرے پاس سوالی ہوتی تو میں بھی حصہ بنتا اسی لڑائی کا تذکرہ اللہ تعالی قرانی حکیم نے قرآن حقیم میں کیا ہے نا کہ ولا علی الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علی تولوا تَوَلَّو واعجلهم تفيد من الدمع حسنا الا يجد ما, مَا, مَا ينفقون ان لوگوں پہ کوئی گنا نہیں ہے جو اس لیے لڑائی میں حصہ نہیں لے سکے تبو میں نہیں جا سکے ان کے پاس سواریاں نہیں تھی اور وہ آپ کے پاس سواریاں لینے کے لیے آئے آپ کے پاس بھی نہیں تھی کہ آپ ان کو دیں آپ نے خود ان سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ان سے کہا کہ میرے صاحب میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے میرے پاس کوئی اونٹنی نہیں ہے تو وہ واپس گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکر رہے تھے اس غم میں اس غم میں اس عظیم لڑائی میں شریک ہونے کا ہمیں موقع نہیں مل سکے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مدینہ میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ تم کسی راستے پہ نہیں چلے اور تم نے کوئی وادی طے نہیں کی مگر وہ تمہارے ساتھ اچھا یہاں سے ایک اور چیز کا اندازہ کریں ایک اور حدیث آتی ہے بخاری وغیرہ میں کہ جو آدمی صحت کی حالت میں کوئی عمل کرتا ہے اور اپنے شہر میں رہتے ہوئے کوئی عمل کرتا ہے پھر بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا یا سفر کی وجہ سے نہیں کر پاتا اس کو عمل ملتا رہتا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے اس عمل کا جو پہلے وہ کیا کرتا تھا تو اس کو کیوں مل رہا ہے کیونکہ وہ آج بیمار ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ بیمار نہ ہوتا تو میں یہ کام کرتا میں کرتا یہ نیت کا معاملہ ہوتا ہے کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا اس حدیث میں ایک اور مسئلہ بھی ہمارا حل ہو رہا ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ مدینہ میں کئی ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ تھے تم جس وادی میں سے گزرے ہو جس راستے پہ بھی تم جا رہے تھے وہ تمہارے ساتھ ساتھ تھے تمہارے ساتھ ساتھ تھے لفظ کیا بولا محکمت کا مسئلہ کرنا چاہتا ہوں قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کیا تمہارے ساتھ, ساتھ, ساتھ, ہے. ساتھ ہے تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کہ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے اس کے اندر نوز بلا داخل ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ اوپر عرش سے اوپر ہر مخلوق سے اوپر اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں سننے کے لحاظ سے دیکھنے کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے تو وہ وہیت ذاتی نہیں ہوتی مائیت ذاتی وہ میت ذاتی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ انسان کے ساتھ ہوں ایسا نہیں ہوتا سے اب یہاں پہ دیکھیے نبی علی سط اسلام کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ تھے کیا ذاتی طور پہ ساتھ تھے نہیں کس لحاظ سے ادر و ثواب کے لحاظ سے دعاؤں کے حساب سے دل کی دھڑکنوں کے لحاظ سے تو اللہ رب العزت ذاتی طور پہ عرش سے اوپر ہیں لیکن اللہ تعالی عرش پہ عرش پہ بلند و بالا ہونے کے باوجود ہر انسان کے ساتھ ہیں ان کے علم کے لحاظ سے دیکھنے کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے وغیرہ, وغیرہ اس کے بعد باب نمبر 23 ٹوینٹی جی. کیا باب ہے جی یہ باب فضل من او خلا بخیر اس آدمی کی فضیلت جی. اس آدمی کی شان جو کسی غازی کو تیار کرتا ہے غازی کون ہوتا ہے لڑنے والا جی. جو کسی لڑنے والے کو تیار کرتا ہے خالف ہن یا اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا ہے بخیرن خیر کے ساتھ گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا ہے کیسے خیر, خیر, خیر, خیر کے, کے, خیر کے خیر ساتھ آگے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں حدیث نمبر نو سو ایک نائن زیرو ون قاف. اس حدیث ایساً. کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری اور امام مسلم کا ایمار ایمار عن زید بن خالد روایت ہے زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منجا فی صبیر اللہ فقط غزا جس نے اللہ کی راہ میں لڑنے والے کسی غازی کو تیار کیا فقط غزا تو تحقیق اس نے خود لڑائی کی ہے یعنی کہ ایک آدمی لڑنا چاہتا ہے لیکن لڑنے کے لیے سامان اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس گھوڑا نہیں ہے اس کے پاس تلوار نہیں ہے اس کے پاس نیزہ نہیں ہے اس کے پاس خنجر نہیں ہے یہ چیزیں آپ اس کو لے کر دیتے ہیں یہ چیزیں آپ اس کو لے کر دیتے ہیں تو وہ لڑ رہا ہے آپ اس میں سبب آپ بنی تو آپ کو بھی ایسے ہی سواب ملے گا جیسے اس کو ملے گا جیسے لڑنے والے کو ایسے ہی لڑانے والے کو بھی ثواب من جہ فی صبیر اللہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے کو تیار کرے فقط غزا تو تحقیق اس نے خود لڑائی کی وہ من خلف غازی فیصل اللہ بخیر فقط غذا اور جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے گھر والوں کی خیر کے ساتھ دیکھ بھال کرے تو تحقیق اس نے بھی لڑائی کی ہے اس نے بھی غزوہ کیا ہے جی اس نے بھی جہاد کیا ہے پہلے اس حدیث اس میں, میں دو چیزیں آ گئیں جی ایک کہہ کہ جو لڑنے کے لیے جانا چاہ رہا ہے جی اس کے پاس کچھ نہیں ہے جی آپ اس کو سامان لے کر دیتے ہیں جی تو وہ لڑے گا جی اس کو بھی ثواب اور آپ کو بھی ثواب جی اس کا بھی جہاد ہو گیا آپ کا بھی جہاد ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے اس کے گھر والے جو ہیں ان کا خرچہ کون اٹھائے ان کی مشکلات کون دور کرے ان کے مسائل کون حل کرے تو جو ان کے مسائل حل کرے گا ان کی مشکلات دور کرے گا تو وہ بھی ایسے ہی ہے گویا کہ وہ جہاد کر رہا ہے لیکن آپ نے کہا ہے کہ جو ان کی دیکھ بال کرے خیر کے ساتھ کیا مطلب ہے کا اب وہ گھر میں موجود نہیں ہے آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں سمان لے کر تو دھیان سے خبردار اس کی وائف کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرنا اس کی جوان بیٹیوں کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرنا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کو خراب کرنا غلط مشورے دینا تو اگر اس قسم کا آپ خیال رکھیں گے تو پھر ثواب کی وجہ کیا ملے گا گناہ ملے گا اور آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں ایک خود لڑنے نہیں گئے اور ایک جو لڑنے گیا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ گنا سلوک کر رہے ہیں آپ اس کے گھر والوں کو آپ خراب کر لیں اس لیے فرمایا من اللہ اور جو اللہ کی رامی کسی لڑنے والے کے گھر والوں کے والوں کیا کرے دیکھ بھال کرے خیر کے ساتھ فقط غذا تو تحقیق اس نے بھی لڑائی لڑی ہے اس نے بھی جہاد کیا ہے یہاں سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی آپ کی توجہ اس کی طرف مبزول کروانا چاہوں گا ایک طالب علم ہے جو دین سیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وسائل نہیں ہے کہ اس شہر سے سفر کر کے اس بڑے شہر میں جائے جہاں پہ دینی مدرسہ موجود ہے اس کے پاس دینی کتب خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس بستر خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس کے پاس اچھا لباس نہیں ہے جو ساتھ لے جا سکے ظاہر ہے وہاں پہ تین چار سوٹ کی ضرورت پڑے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے طالب علموں کی سرپرستی کریں کوئی ایک طالب علم ہم لے لیں اور اس سے کہیں کہ تمہارا خرچہ میرے ذمے تم اللہ کا دین سیکھو تمہارے پاس وسائل نہیں ہے کوئی بات نہیں تمہارا سارا تعلیمی خرچہ میرے ذمہ ہے یعنی کہ سردیوں کا لباس بھی لے کر دیا کروں گا گرمیوں کا لباس بھی لے کر دیا کروں گا تمہارا بستر بھی میرے ذمہ تمہارا آنے جانے کا کرایہ بھی میرے ذمہ اور اگر وہ مدرسہ تم سے کو فیس لے رہا ہے تو وہ بھی میرے ذمہ اور وہ فیس نہیں بھی لیتا تو مہانہ خرچہ ہر طالب علم کا ہوتا ہے جی وہ تمہارا خرچہ میرے ذمے جی تمہیں کتابیں میں لے کر دیا کروں گا جی تو اس طریقے سے ہم یہ اس طالب علم کا و ثواب لے سکتے ہیں وہ کل کو دعت و تبلیغ کرے گا لوگوں کو مسلمان کرے گا لوگوں کو شرک و بداعت سے ہٹائے گا تو جیسے ثواب اس کو ملے گا ویسے اس کو ملے گا جس نے اس کو تیار کیا ہے اگلی بات ایک اور ایسا ہم دیکھتے ہیں کئی تعلق کے ساتھ ایسا ہوتا ہے گار والے کہتے ہیں پڑھائی چھوڑ دو کام کرو کیونکہ گھر کے حالات خراب ہیں گھر میں خرچ کرنے والا کوئی نہیں تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے تمہارا باپ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا اب تمہیں مدرسہ چھوڑنا پڑے گا تو کوئی اللہ کا بندہ آئے اور کہے کہ تمہارے گھر والوں کا خرچہ میرے میں تم پڑھو تو پھر اس حدیث والی صورتحال قائم ہو جائے گی تو اس طالب علم کو بھی ثواب ملے گا اور پڑھانے والے والے کو بھی جو اسباب مہیا کر رہا ہے اسے بھی ثواب ملے گا باب نمبر چوبیس باب کیا باب فضری نفا قطفی سبیر اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بلکہ ایک اہم بات مجھے اور یاد آ یہاں سے لوگوں کو احساس دلانا چاہتا ہوں اور آپ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی منتقل کریں جو میرے بھائی میرا یہ پیغام سن رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں اگر آپ نہیں کر سکتے یہ کام شاید کو اور کر لیں تو آپ کو پیغام پہنچانے کی وجہ سے ثواب مل جائے گا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بڑا نام ہے ایک بڑے عالمی دین ہے اور ان کی بہت ساری کتب ہیں اور ہر کتاب بڑی قیمتی ہے انہوں نے عیسائیت کے خلاف کتاب لکھی ہے انہوں نے ان کے خلاف بھی کتاب لکھی ہے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں اور قرآن و حدیث کی نصوص کو رد کر دیتے ہیں انہوں نے ان صوفیوں کا بھی مقابلہ کیا ہے جو شرک و بدعات کو دین کا نام دیے ہوئے تھے اور وہ وہ لوگ جو اس حد تک مقلد ہو چکے تھے کہ اپنے امام اور مصرق کی خاطر قرآن و حدیث کے انسوز کو اراد کر دیتے تھے ان کا مقابلہ بھی کیا ہے اور وہ رافضی جو صحابہ کرم کی توہین کرتے تھے ان کے مقابلے میں بھی کتاب لکھی ہے تو ابن تیمیہ کی خدمات بہت زیادہ ہیں اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے جو دین کا کام کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار ہے ان کے بھائی کا ان کے بھائی شرف الدین انہوں نے کہا ہوا تھا امام ابن تیمیہ سے کہ آپ دین کا کام کریں آپ کا خرچہ میرے ذمہ ہے آپ دین کا کام کریں لکھائی پڑھائی پہ توجہ دیں دانت و تبلیغ پہ توجہ دیں جی کمانے کی فکر نہ کریں آپ کا خرچہ میرے ذمہ ہے تو ایسا اگر کسی عالم دین کو کوئی آدمی مل جائے تو وہ اس کے لیے کیا بن جائے گا نعمت بن جائے گا تو جب آپ کوئی ایسا عالم دین دیکھیں جس کی توجہ علم سے ہٹ کے کاروبار کی طرف آ رہی ہے تو آپ کہیں بھائی رہنے دیں اس کے لیے ہم موجود ہیں دنیا داری کے لیے ہم موجود ہیں آپ کیا کریں دین کی خدمت کریں آپ نے تعلیم لی ہے پندرہ سال 20 سال دین سیکھا ہے آپ اپنی فیلڈ کیوں چھوڑ لیں لیکن وہ لوگ جن کو احساس نہیں ہے اس بات کا وہ کیا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں علمایک نام کو آج بھی میرے پاس ایک سوال آیا وہ کیا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ علماء کرام کو چاہیے کہ یہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیں یہ کام کاج کریں اپنے ہاتھ سے کمائیں اور فیس بھی اللہ کے دن کی خدمت کریں اب یہ باتیں بظاہر بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن جب ہم اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ عام طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو علماء کرام کاروبار شروع کر دیتے ہیں آسا آسا وہ کاروبار کو اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ شعبہ چھوٹ جاتا ہے کون سا شعبہ دین کا شعبہ یعنی کہ عظم کیا تھا نیت اچھی تھی کیا <تصح> کہ میں لوگوں کا محتاج نہیں بنوں گا میں لوگوں کی باتیں نہیں سنوں گا اپنی <تصح> محنت کر کے کھاؤں خ... پیوں گا اور دین کی فری میں خدمت کروں گا لیکن کاروبار ٹائم مانگتا ہے کاروبار کا ایک اپنا ایک <تصح> اس کا چسکا ہے ایک اس کی ایک اپنا ایک اس کا <تصح> <تصح> اس کی لذت ہے ایک اپنی اس کی دنیا ہے <تصح> شروع میں کیا کرتے ہیں جی میں ایک دو جمعے فری میں پڑھا دوں گا اس کے بعد ان سے بھی جاتے ہیں ایسے لوگ بھی دیکھیں گے پھر نماز سے بھی جاتے ہیں تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ایسے علماء کے جو ہیں اور طالب علم جو ہیں ان کی سرپرستی کی جائے جو کر سکتے ہیں وہ کریں تو اس کے بعد باب نمبر کیا تھا چوبیس باب فضل النفقت فی سبید اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فدیرت حدیث نمبر نو سو دو نائن زیرو ٹو میم امام مسلم رحیم اللہ نے اس کو روایت کیا ہے مسعود نیل انصاری ابو مسعود انصاری اقبا بن امر سے قال وہ کہتے ہیں جا اراج مختوم ایک آدمی لے کر آیا اونٹنی ایک آدمی اونٹنی لے کر آیا مختوم جس کے جس کے ناک میں نکیل بھی تھی مہار تھی نکیل تھی فقل تو اس نے کہا ہاتھ ہی فی سبیل اللہ یہ اللہ کی راہ میں ہے یعنی کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں جی ہاتھ کے لیے دے رہا ہوں فقال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب وتی نا قطین کلوہا مختوم تمہیں اس ایک اونٹنی کے بدلے میں قیامت کے دن سات سو اونٹنیاں ملیں گی اور سب کی سب ایسی ہوں گی کہ ان کو نکیل دلی ہوئی ہوگی ان کو نکیل ڈلی ہوئی ہوگی سات سو اونٹنیا یعنی ایک. کہ یہ سات سو اونٹنیا سے مراہد یہ نہیں ہے کہ سات سو اونٹنی ہوگی ان کو لے کے پھر رہا ہوگا ان کے س آپ کریں کہ باقی اس کو کیا کچھ ملے گا سات اونٹنیاں ملیں گی تو بہت بڑا محل بھی تو ہوگا نا جہاں سات اونٹنیاں رکھی جا سکیں گی جی. ایک دنیا ہوگی اس کے پاس بہت بڑی جنت ہوگی اللہ کے ارا ان کے جہاد میں خرچ کرنے کی یہ فضیلت ہے اس کے بعد باب نمبر پچیس باب مشارکت فی جہاد عورتوں کا جہاد میں حصہ لینا عورتوں کا جہاد میں شریک ہونا یہ کیسا ہے حدیث نمبر نو سو تین نائن زیرو تھری خ اس عدیث کو روایت کرنے والے کون سی امام مام بخاری عن ربیع بنتے معاود قال روایت ہے جناب ربیع بنتے معاوط رضی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتی ہیں کنامانبی مع اللہ علیہ وسلم نس کی ون بل جرحا ونرد القطلاء المدینہ کہ ہم عورتیں نبی علیہ الصلاۃ اسلام کے ساتھ ہوتیں نس کی ہم کیا کرتی تھیں ہم پانی پلاتی تھیں ون بل اور ہم زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھیں ان کو پٹی کر دیتی وہ نرال المدینہ اور ہم شہداء کو مدینہ واپس لے کر آتی اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ شہداء اور زخمیوں کو مدینہ میں واپس لے کر آتی اب اس حدیث پہ غور کیجئے بڑی عظیم حدیث ہے اس سے پتا چلا کہ عورتیں بھی جہاد میں حصہ لے سکتی ہیں اگرچہ ان پہ جہاد واجب نہیں, نہیں, نہیں ہے لیکن جہاد کی شان اتنی ہے مقامی عورتوں اتنا بلندوں بالا ہے جی کہ جی آپ جی کے زمانے میں عورتیں بھی شریک ہوا کرتی تھیں جی اب وہ کیا کیا کرتی تھیں پانی پلانا جی جی زخمیوں کا علاج کرنا جی جی تو یہاں سے علمائے کلام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے جی کہ مجبوری کے وقت عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے جی مجبوری کے وقت مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے لیکن کب مجبوری کے وقت اب یہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان اتنے تھوڑے تھے کہ وہ سارے جہاد کا حصہ ہوتے تھے اب یہ پٹیاں کرنا اس کے لیے تو مرد موجود نہیں ہوتے تھے یہ کام عورتیں ہی کر سکتی تھیں تو اس لیے یہ اس موقع پہ عورتیں کام کیا کرتی تھیں لیکن کیا یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کا نرسنگ کا شعبہ سنبھال لینا ہسپتالوں میں یہ ٹھیک ہے بالکل نہیں بالکل نہیں یہ کوئی مجبوری نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے یہ کوئی جنگی حالات نہیں ہیں ہاں کسی جگہ آج بھی کو مرد زخمی مل جائے اور اس کو کوئی مرد سنبھالنے والا نہیں ہے عورتیں ہیں تو کوئی نہ کوئی عورت آگے بڑھے گی اس کی جان بچائے گی اس کو پٹی کرے اس کا علاج کرے جی بی سما لیکن باقاعدہ لڑکیوں کا نرسنگ کا شعبہ سنبھال لینا اور مردوں کا علاج کرنا ان کے جسم کو پکڑ کے انہیں انجیکشن وغیرہ لگانا اور ان سے گفتگو کرنا پردہ نہ کرنا ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا اور اس کام کے لیے روزانہ گھروں سے نکلنا یہ سب چیزیں ان کے قابل غور ہیں یہ چیز مسئلہ ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ ماحول کون سا ہوتا ہے جس ماحول میں ہماری یہ بچیاں نرسنگ سیکھتی ہیں اور پھر ہاسپٹل میں وہ کس انداز سے مریضوں کے ساتھ اٹھتی اور بیٹھتی ہیں اور پھر وہ لوگ جو مریض کی عادت کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ کیسے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی عادی سے ان چیزوں کا جواب نہیں نکلتا ہاں مجبوری کے وقت آج بھی کو عورت مرد کا مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے مثال کے طور پہ عورتوں کی ڈلیوری کے مسائل ہیں اگر یہاں پہ کوئی اچھی عورت نہیں ملتی جو یہ جو کام سنبھالنے کے لیے اور اے اے یہ طے پاتا ہے کہ فلاں مرد ہی یہ کام اچھی طرح اچھے طریقے سے کر سکتا ہے عورت کرے گی تو نقصان کر بیٹھے گی عورت کو قتل کر بیٹھے گی تو ٹھیک ہے مجبوری کے وقت یہ پھر کسی عورت کسی مرد سے یہ کام کروایا جا سکتا ہے اور ایسے ہی دیگر امور ہیں عورتوں کا علاج ایسے مرد سے کروایا جا سکتا ہے جو کسی فن میں ماہر ہے اور کوئی عورت ہمیں اس معاملے میں ماہر نہیں مل رہی لیکن جب عورت کا علاج وہ مرد وہ ڈاکٹر کرے گا وہاں پہ اس عورت کا خامند موجود ہو اس عورت کا باپ موجود ہو یا اس کا بھائی موجود ہو جی. یہ نہیں کہ اس لڑکی اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ وہاں خلوت میں ہوں تنہائی میں ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسے ہی مردوں کا کسی عورت سے علاج کروانا یہ آج کل بھی تب جائز ہوگا جب کوئی مرد ڈاکٹر نہ ملے لیکن مرد ڈاکٹر اگر کثرت سے موجود ہیں تو پھر عورتوں کے پاس جانا درست نہیں جی. ہوگا کیونکہ مرد کا غیر عورت کو ہاتھ لگانا جی اور عورت کا غیر مرد کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں, نہیں, نہیں ہے اور آخر میں کیا کہہ رہی ہیں ربیے کہ ہم مقتلوں کو مدینہ میں لے کر آتی تھیں یعنی کہ جو لوگ قتل ہو جاتے ہم ان کی لاشیں کہاں لے کر آتی مدینہ میں تو ایسا صحابہ کے رضوان اللہ علی مجمعین نے کیا ہے لیکن نبی علیم نے اسے روک دیا تھا آپ نے کہا یہ شہادہ ادھر ہی دفن ہوں گے جدھر یہ شہید ہوئے ہیں بلکہ ایسی لاشوں کو واپس منگوایا گیا تھا لیکن بہرحال عورتوں نے ڈیوٹی دی ہے ان کی لاشیں لے کر گئی ہیں اور پھر میں بتا رہا ہوں کہ دوسری روایت میں آتا ہے وہ بھی بخار سے میں ہے کہ ہم مقتولوں کو اور زخمیوں کو مدینہ لے کر جاتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں نے جہاد میں ٹھیک ٹھاک حصہ لیا ہے اور اپنا کردار ادا کیا ہے یہ وہ کردار ہے جو عورتوں کو ادا کرنا چاہیے آج کل عورتیں کہتی ہیں جی کیا ہم صرف شادی کے لیے رہ گئی ہیں کیا ہم صرف بچے سنبھالنے کے لیے رہ گئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خامن کو سنبھالنا اور بچوں کی تربیت کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ عورتیں اس چیز کی اہمیت کو جان ہی نہیں سکیں کہ بچوں کی تربیت کتنا عظیم کام ہے اور اس کے بعد اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں اپنے بچوں کو سنبھالنے کے علاوہ تو یہ کام کریں اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو اپنے محلے کی بچیوں کو دین کی تعلیم دیں دیگر ایسے کام کریں جو مسلمان عورتوں کو کرنے چاہیے آپ کے قریب جو مسجد ہے مسجد کا وہ حصہ لیں جو عورتوں کے لیے خاص ہے اس کے بعد باب نمبر چھبیس باب فضل الغز سمندر میں جہاد کرنے کی فضیلت سمندر میں لڑنے کی فضیلت یعنی کہ سمندری جہاد کی فضیلت حدیث نمبر نو سو چار نائن زیرو اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان انسبال جناب سے قال وہ کہتے ہیں کان رسول صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ کو کھانا پیش کرتی تھیں وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھیں ام حرام کے پاس آپ تو جاتے تھے کیا آپ کا رشتہ تھا رضائی خالہ کیا تھیں رضائی خالہ, خالہ, خالہ تھیں اور یہ جناب انصبن مالک کی بھی خالہ ہیں یعنی کہ مالک کی والدہ کے نام کیا ہے ام سلیم تو جی یہ ام سلم کی بہن ہے ام حرام جی وکانت ام حرام تہتا سامت اور یہ ام حرام عبادہ بن سامت کے نیچے تھیں کیا مطلب ان کی, ان کی وائف تھی ان کی بیوی تھی جی لیکن بعد میں جا کے بعد میں ان کی ان, کی ان سے شادی ہوئی جی فتح علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے کن جی. کے پاس انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا کھانا پیش کیا جی. وَجعلت تفلی اور آپ کے سر سے جمے نکالنے لگیں جی. فلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علی السلات وسلم سو گئے جی. آپ نے کیا کیا آپ جی. سو گئے پھر آپ بیدار ہوئے وہ اس حال میں کہ آپ ہنس رہے تھے قالت ام حرام کہتی ہیں فقل تو تو میں نے کہا و مایود حقوق یا رسول اللہ کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے اللہ کے رسول ان کے کس چیز پہ آپ ہنس رہے ہیں کس وجہ سے آپ ہنس رہے ہیں قال آپ نے کہا ناس من امتی میری امت کے کچھ لوگ اڑید علیہ میرے سامنے پیش کیے گئے غذا تنفی سبیر اللہ اس حال میں کو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں یر نسب جہاد البحلی ملوک نلسرا <نَلْأَصِرَّة> وہ اس سمندر کی پشت پہ سوار ہوں گے وہ تختوں پہ بادشاہ بن کر بیٹھے ہوں گے او مثل الملوکر <يَلْأَصِرَّة> اسرہ یا یہ الفاظ کہے گئے کہ وہ بادشا... تختوں پہ بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرح ہوں گے تختوں پہ بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرح, طرح, طرح, طرح ہوں گے تو یہ آپ کے سامنے کب پیش کی گئی ان کے خواب میں جو خواب دیکھ کر ابھی آپ اٹھے ہیں تو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ان کے آپ کی امت کے کئی لوگ سمندری یاد کر رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ خوش ہوئے تھے اور انسے تھے شک کا اسحاق, اسحاق اسحاق جو ہیں جو جناب انصن مالک سے حدیث کو روایت کر رہے ہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابوطہ ان کو شک ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا لفظ بولا تھا ملوک کا نال اسرہ بولا تھا یا مصر الملو کے ان کے کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ اس سمندر کی پشپ پہ سوار ہوں گے تختوں پہ بیٹھے ہوئے بادشاہ ہوں گے یا یہ بولا تھا کہ وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرح ہوں گے قالت ام حرام کہتی ہیں فکل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ادو اللہ منہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں شامل کر دے جو سمندر کا جہاد کریں گے کون کہہ رہی ہیں خاتون عورت اور دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ اخذ کریں کہ ام حرام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ان میں شامل کر دیں کہ آپ تو مشکل کو مشکل کشا ہے حاجت لوا ہے آپ مجھے شامل کر دیں کیا رابطہ کیا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں آپ کی دعا کو وسیلہ بنایا ہے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ اپنے نبی کے توفیل ان کے صدقے مجھے بھی ان میں شامل کر دیں بلکہ زندہ نبی موجود نبی ان سے دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے ان میں سے بنا دے فتح اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ان کے لیے دعا کی میرے خیال میں یہاں پہ رک جانا چاہیے گفتگو انشاءاللہ شاء درس میں مکمل کریں گے میں آپ کا ٹہم نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس حدیث پہ بھی کافی ٹائم لگے گا تو اس لیے یہاں پہ رکتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک خواب دیکھا اور وہ آپ نے بتایا اور ام حرام نے کہا کہ دعا کرنے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے تو آپ نے ان کے لیے دعا کی تو پھر آپ نے دوبارہ سر رکھا پھر آپ کو دوسرا خواب آیا تو اس کی پھر تفصیلات کیا ہیں ان سب چیزوں پہ ٹائم لگے گا اور آپ لوگوں کا چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ رب العزت آپ لوگوں کے وقت میں آپ لوگوں کی اولاد میں آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے اللہ تعالی ہم سب کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم اداب قبر اداب جہنم سے محفوظ رکھے اور اہل جنت میں سے بنائے و آخا والا الحمد للہ رب العالمین